سمنحم الحمۃ اللہ و رحم اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام سامعین برادر خارہ سب کچھ بار سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس اوراد میں ہے اور سے مجموعی طور پر کتاب دعوت شریف کا اوراد خمسہ میں سے درس نمبر انتیس ہے مجموعی طور شریف کا درس نمبر ایک دو تو ایک سو دو ابلک انتیس سانجھی ٹونٹی ہے نمبر اور اوراد ہمسے میں سے اس وقت ہمارا سلسلہ اوراد ہمسا کے شروع دعا تو کے بیچ میں جو چھوٹی دعائیں پڑھی جاتی ہیں مخصوص اوقات کے ساتھ ان دعاؤں میں سے آج دعائیں عصر ہے عصر کے نماز عصر کے جو ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد جو ہے استاف اللہ پڑھنے کے بعد جو چھوٹی دعا پڑی جاتی ہے اس کے بارے میں ہے وہ دعا یہ ہے علّہ اب صلی اللہ علامہ ارن الحق حق ورض باح وارین الباطل باطلاَ ورزن طلّہ ارین الشّم رحمت گا یا الرحم الرحمن الحمہ اللہ علیہ محمد والمد یہ مبارک دعا گرامی یہ دعا جو ہے انتہائی اہمیت کا حامل دعا ہے ان جی اور یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مستند صنعت سے ثابت شدہ دعا ہے عرفان اور تصوف کی کتابوں میں اس دعا پر اور حدیث کی کتابوں میں اس دعا پر کافی تبصرہ ہو چکا ہیں اور یہ دعا جو ہے سو فیصد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آفی کے جو ہے فرمائے ہوئے دعاؤں میں سے ہیں اور چونکہ حق اور حقیقت کو جاننا حق کے صحیح چہرے کو جاننا اور باطل کے بے صحیح چہرے کو جاننا اور حق کو جان کر اس کی پیروی کرنا اور باطل سے بچ کے رہنا ہاں جی اور ہر شے کے حقیقت کو جاننا یہی تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا ہی اسی لیے کہ حقائق کو جانیں اس کی پیروی کریں باطل کو جانیں اسے اجتناب کریں اور ہم دیکھا جائے تو الہم شریف کے انداز جو ہے عیدرات المستقیم فراۃۃ اللہ عنم تعلیم یہی اللّہ ارن الحق حق عرضوں تباء ہے ہاں جی غیر المعضوب علم ولین کمراہ اور اللہ کے غزہ لوگوں کے راستے سے اللہ کی درگاہ میں پناہ مارتے یہ یہی آ... بر ارن الباطل باطل عورضوں نے کی کو دوسرے الفاظ میں بیان ہوا ہے وجن گرامی یہ دعام سارے انبیاء اس کائنات کے اندر حق کی تبلیغ کے لیے آیا ہے اور حق کی پیروی کرنے کے لوگوں کو دعوت دیا ہے اور باطل کے چہرے کو انہوں نے خوب واضح کیا اور باطل سے لوگوں کو دور رہنے کے انبیا علیہ السلام کی پوری سخت صحیح اور تغ دو یہی تھا ہاں اور امہ علیہ السلام تمام اولیاء الہی علماء ربانی سچے مومن سب کی یہی کوشش ہے کہ حق کو صحیح طریقے سے پہچانے اور حق پر اپنی سب کچھ قربان کریں حق و تحق باشیں اور باطل کو بھی صحیح طریقے سے پہچانے اور اس کا ڈانٹ کر مقابلہ کریں اور باطل کو جو ہے ہاں آگے معاشرے میں بڑھنے نہ دیں باطل کو سرکوب کریں اور ہر شے کی حقیقت کو جان کر ہاں اس پر اس میں جو صحیح ہیں حق ہیں اس کی پیروی کریں اور حقیقت کو جان کر جو باطل ہیں اس سے اجتناف کریں تو یہ اگر یہ نہ ہو انسان حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دیں باطل کو حق سمجھ کر پیروی کریں تو اس سے بڑا گمراہی اور کچھ نہیں ہو سکتا جن گراہمی اس لیے اس دعا کو انتہائی خلوص کے ساتھ پڑھنے کی کوشش ہے ضرورت ہے اور ہمیشہ خلوت میں بھی جلوت میں بھی ہاں جی حلبت میں بھی جلود میں بھی حصن جب قوموں میں اختلافات بڑھ جاتی ہیں فتنے اٹھتے ہیں ہاں جی شگو و شبہات بڑھ جاتے ہیں ان لوگوں کے درمیان تو انہیں دعاؤں سے مدد لینی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں کمال آجیزی کے ساتھ انہیں دعاؤں کو ذرع سے اللہ سے حق و حقیقت کو جاننے کی دعا کریں اور باطل کے حقیقی چہرے کو جاننے کی کوشش کریں ضرور کیونکہ حق جو ہے ویسے حق واضح اور اشکار ہوتی ہے جی حق واضح اور اشکار ہوتی ہے انسانی فطرت کے مطابق ہوتی ہے حق وہ اگر جن کے ضمیر پر کوئی پردہ نہیں آیا ہو اور جنہوں نے اپنی عقل شعور کو کسی کو لے ہاتھوں نہ بیچا گیا ہو اور وہ اب ان فطرت پر قائم ہو تو حق کو آرم سے پہچان لیتے ہیں اور باطل کو بھی پہچان لیتے ہیں لیکن اکثر باطل یہ ہوتا ہے باطل کبھی بھی انا باطل ہوں کہہ کر میں باطل ہوں کہہ کر سامنے کبھی نہیں آتا ہے حق جو ہے حق اپنے حق کے اعلان کے ساتھ آتا ہے اور حق اپنا چہرہ دکھاتا ہے لیکن باطل جو ہے ہمیشہ حق کے لباس میں آتا ہے حق کے لباتے میں آتا ہے ہاں کہ حق کی ظاہری شکل لے کر آتا ہے حق کی بظاہر کچھ اچھی باتیں لے کر آتا ہے باتیں کے خراب ہوتی ہیں تو اس کو درخت کرنے کے لیے بڑی بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے ہاں جی دور اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جو یہ واقعی حق ہے یہ واقع حقیں یا باطل حق کے لباس میں آیا ہے ہاں جی دور بہت سے دنیاوی اور مادی اغراض کے خاطر اقتدار کے لالچ میں دنیاوی ہواس اور خواہشات کے خاطر تعمیر کے لیے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے خصوصاً آج کل کفر اور مغرب ہاں جی وہ ہمیشہ باطل جو ہے وہ باطل ہوتے ہیں لیکن وہ حق کے لباس میں آتے ہیں وہ جو اسلامی معاشرے میں داخل ہوتے ہیں اور عجیب غریب نعروں کو لے کر آتے ہیں ہاں جی آزادی نسوان کے عنوان سے عورتوں کے آزادی کے عنوان سے آ کر ہمارے خواتین کو بے پردہ کر دیتی ہیں تو یہ حقیقت میں جو ہے خواتین کو آزادی نہیں دیتی ہے ہمارے خواتین جو گھروں میں پردے میں ہوتے ہیں اس کو بے پردہ کریں تاکہ خود کا ان تک آسانی ہو جائے اور اس راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو اصل مقصد تو یہ ہوتی ہے اور وہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے جس چیز سے یہ لوگ ڈرتے ہیں ہماری ایمان سے ڈرتے ہیں انہیں خوف سارا جو ہے ہمارے ایمان ہے جو جب دین پر آتے ہیں جن کے دفاع پہ آتے ہیں قوم ملت اور مذہب کے دفاع پہ آتے ہیں ملک مملکت کے دفاع پہ آتے ہیں اسلام کے دفاع پہ آتے ہیں تو ایک مسلمان مومن مجاہد اس کا اپنی جان کا کوئی پرواہ نہیں ہوتے اس سے اللہ پر بھروساتا ہے اس کی شہادت کا بہت بڑا اپنے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں یہ جرات یہ ہمت مسلمان مومن بندے کے اندر ہوتے دنیا کوہر جو ہے ہمیں ہر طرح کے بے کے ذریعے سے ابھی ہماری جوانوں کے ایمان کو چھین رہے ہیں ہاں جی اور وہ اچھے نعروں سے آ کر چھین رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ جو نعروں سے اچھے نعروں سے آ کر ہاں جی جدید جو ہے طرح طرح کے آج کل کمپیوٹر جیسے موبائل جیسے کمپیوٹر جیسے ان چیزوں سے فیس بک ہے اور واٹس اپ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان پر آج کل وہ لوگ کیا کچھ نہیں چھوڑ رہے ہیں کیا کچھ بے حیام نہیں چھوڑیں اور انسانی نسل کو ان بے حیائیوں کی ہاں نسل تو ہمیشہ غلط چیزوں کی طرف ان نص اللہ مار تم بسو نسل ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے اللّہ رحم رب جس اللہ رحم کرے وہی بچ سکتے ہیں تو اس طرح بولو اچھے نعروں کے ذریعے سے آ کے ہمارے معاشرے میں بیاہی پھیلاتے ہیں ہاں جی اچھے نعروں کے ذریعے سے آ کے ہاں جی ہمارے جوانوں کے ایمان کو خرید دیتے ہیں اور اچھے تعلیم کے بہانے سے آ کر ہمیں جو ہے اپنی فراہم کو سکھاتے ہیں اور اسلامی فراہم کو ہم سے چھین لیتے ہیں اپنے آداب کو سکھاتے ہیں ہمارے اسلامی آداب کو ہم سے چھین لیتے ہیں اور اس طرح ہمیں جو ہے صرف ہمارے ظاہری اسلام کی صرف ظاہری جو ہے خول رہ جاتا ہے شکل رہ جاتا ہے اندر سے سچا مسلمان پھر نہیں رہتا ہے تو عز نگرامی لہذا اس دعا کو ہمیں سچائی سے پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اور تاکہ اللہ ہمارے اندر بصیرت پیدا کریں اور ہم سچ مجھ کو صحیح جان کر اس کی دفاع کریں اس پر چلیں اور باطل کو چہرے کو صحیح پہچان کر اسے دور بھاگیں اور باطل کو جو ہے سرکوب کریں باطل کو ہاں جی ہم باطل کو ناکام بنا دیں اور اس کو آگے بڑھنے نہ دیں ہاں جی امر معروف اور نہ ہی انل کے ذریعے سے ہاں جی حق کو پہچان کر اس کے دفاع کرنا یہ امر معروف ہے باطل کو پہچان کر اس کو سرکوب کرنا یہی نہ ہی ہے مولا علیہ السلام نظو اللہ ہیں جس نے امر معروف کیا شت دَن امر المعروف شط د ظہر المومنہ ظہور المسن جس ام المعرو نے مومنوں کے کندھے کو کمر کو مضبوط کر دیا ومن من نہ منکر جس نے نہ ہی منکر کے معاشرے سے برائی کو پہچان کر اس کو روکا ہاں جی اس نے ارغم انوف الکافرین یا منافقین ان نے کافر اور منافقوں کے ناک کو زمین سے رگڑا اور انہیں ذلیل و خار کر دیا تو مومن کی یہ کیسیت ہوتی ہے وہ اس وقت ممکن ہے اس کے لیکن حق کو پہچان ہے اس کے پیروی کرنے کو اس کے اندر ہاں جی ایمان ہے مضبوط ایمان ہے بادل کو پہچان کر اس سے دور رہنے کے اور اس کو معاشرے سے ختم کرنے کو اس کے اندر جذبہ ایمانی بیدار و جان گرامی لہٰذا یہ دعا انتہائی اہمیت کے حامل دعا ہے تو دعا یہ ہے اللہ ہم اس کی مسرت و تھوڑا دے دوں اللہ اللہ ارین الشیا اللّہ ارین الحق حق ورضون وا ہاں جی اے اللہ الحمہ اللہ ارین عری کہ اللہ بز امر ہے ہاں جی ایک تو ر آ ہے اس کا اس کے معنی دیکھنا ہے ادراک کرنا کسی چیز کو سمجھنا اور خیال کرنا سمجھنے کے معنی میں یہاں دیکھنا ادراک کرنے کے معنی میں جاننے کے معنی میں ہاں جی اور جو ہے آرینا کے معنی دکھانے کے معنی میں ر آ خود دیکھنا آرینہ دکھانا چونکہ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ ہمیں دکھا دے اللہ ہمیں دکھا دے اللہ دکھا دے اللہم اے اللہ میرے پروردگار ہے میرے رب آرینہ ہمیں آری دکھا دے نہ ہمیں اللہ ہمیں دیکھا دے ہاں جی تو یہ جو ہے آرا جو ہے یہ مظہر باوی فال سے ہیں آر یوری سے ہاں جی اور علما خلصور فکر بتا رہا ہوں ایراعطن مزدر سے ہے ہاں جی اور ایراعطن مزدر سے جو ہے ار, ار, ار آیر آ ہے تو اس کے معنی دکھانے کے معنی ہیں یہ لباس جو ہے حقیقت کو جاننے اور درک کرنے کے معنی میں بھی ہے اے اللہ میں حقیقتوں کو درک کرنے کی توفیق دے دے ہمیں حقیقتیں دکھا دے حقیقتیں ہمیں چنوا دے, ہمیں دے، ہمیں تو علامہ عری نہ یا اللہ ہمیں دکھا دے ہمیں دکھا دے کیا چیز حق کا حق الحق کا معنی لغت میں لکھا ہے عربی زبا ادب کی کتابوں میں لغت کی عظمِ حق الحق کا حق کا حق کا یہ حق و ثابت کرنا حقیقت سے واقف ہونا حق کا یہ حق حق ثابت ہونا یہ لکھا ہے اور حق ان کے معنی ٹھیک صحیح سچ ان معنوں میں ہے اور حق ان و حقیقت ان کے معنی صداقت سچائی حقیقت واقعیت ان معنوں میں دیا ہے اسی طرح تحقیقن حق کا کاچان بین تحقیق و تفتیش دریافت ثابت کرنا جانچ پڑتال کرنا یہ سارے حق اور اس کے مختلف الفاظ کے اس سے منصوبہ مربوط الفاظ سے مربوط ہے ہاں جی حق اور قرانی ایک لغت ہے جو سب سے مشہور لغت ہے اس میں بھی اور اللہ چونکہ الحق اللہ کے آزماء الحوسنہ میں سے بھی ہے تو اللہ کے آزماء و میں سے ہونے سے میں اس کا معنی یہ فرمایا ہے الحق و کا وجود وہ ذات <تصحت> ہے جس کا وجود حقیقت <تصحت> مثابت <تصحت> ہے واقعیت رکھتا ہے وہ قون جی و من اور اس کا وجود جو ہے اور اس کا ہونا برحق ہے اور اس کے موجود ہونے میں اس کے اسکانات کے اندر ہونے میں کسی قسم کی شیک شعبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسی حق جو ہے محقق اور وجود کے معنی معنی میں سے الحاق قد محاق قرآن پاکیات قیامت کے بارے میں ہیں وہ بھی اس معنیٰ میں سے یعنی القاعینت حقا لا شک کا بھی یعنی قیامت وہ حقیقت ہے جس کے واقع انہیں میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے اس میں سے ہمارے دعاوں میں اطال جنت و حق ونع حق اس جملے کا معنی بھی یہ ہے یعنی ایک نتن یعنی ہر صورت میں حقیقتن موجود ہے واقعیت رکھتا ہے جنت یہ خیال نہیں ہے خواب نہیں ہے برحق سچ مچ جنت موجود ہے یہ معنی ہے تو اب ان لغات کے معنیٰ کو مدنظر رہنے رکھنے کی میں معنی اللہ آرین الحق کا تو معنی کیا ہو جائے گا تو اس میں ایک لفظ ہے حقن بھی آئے اللّہ اے اللہ آرین ہمیں دکھا دے ہمیں ادراک کرا دے ہمیں سمجھا دے حق و الحق کا حق و الحق کا حق تو یہ حقاً جو ہے اس سے پہلے ایک منظر معذوف ہے ارنا اے اس میں اے ایراعطََ حقََََََََََن ہے اے اللہ ہمیں حق كو دكھا دے ايراعطَ حقن یعنی کیا مطلب ہے اس كو اس كو بولتے ہوئے نادوي دسرام محول نو ملك نوعى اے المى حق کو دکھا دے جس طرح وہ حق ہے یعنی اللہ ہمیں حق كو جو ہے حق ہی کے لباس میں دکھا دے یعنی حق جو ہے باطل کے بعد میں چلا جا کر ہم سے حق حقم ہو جائے اور حق غائب ہو جائے اور حق کو ہم صحیح معنی میں نہ پہچان پائیں اور باطل کو ہم حق دینے لگ جائیں اور حق کو باطل دینے لگ جائیں پھر تو یہ بہت بڑی گمرائی ہوگی ہاں جی بہت بڑی گمراہی ہوگی لہٰذا اللہ سے دعا کرتے ہیں یعنی اے اللہ اللہ ہمارے حق کے معنی یعنی اے اللہ ہمیں حق کو ایسا دکھائے کہ جس طرح وہ ثابت و موجود ہے اور واقعیت رکھتا ہے نہ کہ باطل ہمارے کم علمی کی وجہ سے یا ہماری جہالت کی وجہ سے یا ہمارے کسی تعصبات کی وجہ سے باطل ہمیں حق نظر آئے پھر تو بہت بڑی گمراہی ہوگی اور جو واقع میں ثابت اور موجود ہے ان کی حقیقت و واقعی کیفیت اور وا حقیقت ہمیں دکھا دے اور اس کی پیروی کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے یعنی ورزونت با اتباع افتیال سے ہے ہاں جی تو اس کے معنی کیا ہے تاب اجیات بہو سے پیروی کرنا ورژ جی توفیق عطا کرنا ہاں جی توحفیق عطا کرنے کے معنی میں یہاں پر وسعت اور رزق کے بہت سے معنی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے توحیق عطا کرنے کے معنی میں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں ورز و نتبا ہمیں حق کے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم حق پر ہی چلتے رہیں اور حق کے ہی پیروی کرتے رہیں حق کے پیچھے ہی چلتے رہیں اتبا یعنی کیا ہے پیچھے چلنا ساتھ چلنا متی و فرما بردار ہونا کسی کے بات اور ہونا تو یہاں پر یعنی اے اللہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے حق کے مٹی وم بردار ہونے کی توفیق دے اعمۂ برحق کے پیروی کی توفیق دے انبیاء جو برحق ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی توفیق دے قرآن جو برحق کتاب ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے اولیاء علماء ربانی شدہ سلحان ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور جو ہے باطل گمراہ لوگوں کو ہم ہاں ان کی جو ہے کچھ حسن ظاہر ہوتے اس کو دیکھ کر ہمیں گمراہ راستوں پر چلنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما اور بات والی دعا میں ہے تو اللہ ہماری کا حق و ورضن اے اللہ ہمیں حق کو اب حق دکھا دے حق کا حقیقی چہرہ میں دکھا دے ورزون اتباع اس کی پیروی کی توفیقہ فرما آج یہیں پر اتفاق کر دیں ان شاء اللہ باقی ایسا کر پڑیں گے